بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمی رحم اللہ نے ابواب اللباس کے بعد ابواب العطمہ کو شروع کیا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب رحم اللہ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت موجود تھی جو سورہ اعراف میں ہے یا بنی آدم خزو ضین تک لبس جیتے و کلو وش رب وسری زینت کو لازم پکڑو ہر مسجد میں یعنی مسجد میں حاضری کے وقت تو یہاں پر گویا کہ ابواب اللباس کا بیان آگی و کلو اور کھاو یہ ابواب الطما ہو گئے وشرب اور پیو یہ ابواب الشربا ہو گئے ولاشریف اور اشراف نہ کرب المصرفی اللہ تعالی اشراف کرنے والے کو پسند نہیں کر. تو یہ گویا کے آیت کریما حفظان صحت کے اصول کو بیان کر رہی ہے. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی رہے عمدہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لباس اپنے خوراک اور اپنی غذاوں کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ٹھیک ٹھیک ہو اور اس میں کوئی بے اعتدالی نہ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے ابواب اللباس کے بعد ابواب الاطعمہ کو شروع کیا ہے. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں معمولات ملتے ہیں وہ اگر ہم تقسیم کریں تو اس کی دو قسمیں بنے ایک کو سننے خدا کہ دوسرے کو سننے زواید کہتے دونوں ہدا جیسا کہ جماعت کی نماز ہے اذان اقامت ہے یہ وہ سنتیں ہیں یا وہ زندگی کے طریقے ہیں جن کے چھوڑنے کو پسند نہیں کیا گیا اور ان کے ترک کے اوپر گناہ دونوں نے زواید کو آداب زندگی بھی کہتے ہیں آداب زندگی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کھائی ہے یا آپ نے کوئی چیز ہے اب اگر کوئی وہ چیز کھاتا نہیں ہے یا پیتا نہیں ہے کہ اس کی طبیعت نہیں ہے اس کی اور اس کے دل میں کوئی اس کے لئے کمی بھی نہیں ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہ سننے زواید سنچے سنن ہدا کا تعلق عبادات اور اصولی احکام سے متعلق ہے اور سنن زوائد کا تعلق ان امور سے متعلق ہے جنہیں آداب زندگی کہا جاتا ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی اختیار کیا جائے لیکن اگر کوئی اختیار نہیں کرتا تو کوئی حرض نہیں پورا کریم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وشربو ولا والا یہ بات بہت اہم ہے اور سمجھنے کی قرآن کریم انسانیت کی ہدایت صلاح اور فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کے اندر انسان کی زندگی کے اندر ہر اس چیز کو جو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے اللہ تعالی نے اصولی انداز میں بیان کر دیا چنانچہ یہ جو فرمایا کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو یہ آج کے دور کے اندر بھی طب کے حوالے سے بڑا ہی بہترین اور رہنما اصول ہے چنانچہ جو آدمی وقت پر کھانا پینا رکھتا ہے اس کو عام طور پہ بیماری نہیں ہو. اسی طرح کھانے پینے کے اندر اعتدال بھی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی خوراک استعمال کی ہے جس کا یہاں آگے ذکر آئے گا اور تفصیل سے امام ترمی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر ابواب قائم کیے تو ہم بھی اپنی خوراک میں اعتدال رکھے جو ہمارے ہاں ایک بے اعتدالی یہ کی جاتی ہے کہ کہتے کہ فلانی چیز نہ اور فلانی چیز نہ کھاؤ یہ چیز جو ہے وہ بے اعتدالی بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف گوشت ہی گوشت کھاتے ہیں وہ مرغی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے بعض لوگ صرف مرغی ہی کھاتے ہیں وہ گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے بعض بڑے جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو چھوٹا جانور بکرے کا گوشت نہیں کھاتے بعض لوگ صرف مچھلی کے اوپر ہی گزارا کرتے ہیں بعض لوگ صرف ہر وقت سبزی ہی سبزی کھاتے ہیں اور وہ کوئی گوشت والی چیز نہیں کھاتے یہ ساری چیزیں بے احتجاجی سے تعلق رکھتی ہے ہر چیز انسان کو کھانی چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے اور اعتدال سے کھانی اور اعتدال کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو ہر چیز کو کھایا جائے اور دوسرا جس چیز کو کھایا جائے تو اس وقت کھایا جائے جب اس کو بھوک ہو. بھوک نہیں ہے زبردستی اپنے حلق سے کھانے کو نیچے اتارنا یہ انسانوں کی اچھی صفات شمار نہیں کی جاتی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جب تک ہمیں بھوک نہیں لگتی ہم کھانا نہیں کھانا. لہٰذا اس بات کا آدمی کو خیال رکھنا علم طب کا پورا خلاصہ اس آیت کریمہ کے اندر گویا کے بیان کر دیا گیا کہ کلو وش ولا تصویر اشراف نہ کرو کا مطلب یہی ہے کہ جب بھوک نہیں ہے تو نہ کھاؤ اور اسی طرح یہ مطلب بھی ہے کہ جب پیٹ تمہارا بھر جائے تو تم اس میں مزید یہ نہیں کہ اور بھرتے رہو کہ پتہ نہیں بعد میں ملے گا یا نہیں ملے جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمارے حضرت واسف منظور صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ جو آدمی کھانا کھائے تو وہ یہ کیسے پہچانے کہ میں نے کھانے پر ہاتھ روک لینا آگے نہیں پڑے تو فرمایا ہے کہ جب آدمی کھانا کھا رہا ہوتا تو ایک وقت طبیعت کا ایسا آتا ہے جس میں آدمی سوچتا ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں جب یہ جو آتا ہے طبیعت میں آتا بس وہیں پر روک جائے لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ ان لوگوں کے دل میں آتا ہے یا ان کی طبیعت میں ہوتا ہے جو اعتدال والی زندگی گزار جن کی زندگی میں اعتدال نہیں ہے وہ تو بس پھر کھاتے رہتے ہیں جب تک کہ ایک زوردار قسم کی ڈکار نہ آتے اور ان کو ہے وہ یہ محسوس ہو کہ ہاں اب جو ہے وہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبد الروف غز نبی صاحب آمد پر عجیب فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا پیٹ بھی کبھی کبھی تو بن جاتا ہے اور پھر یہ بھی ہر وقت آواز لگاتا ہے حل مزید حل مزید اور پھر وہ استاد محترم کبھی کبھی یہ بات یوں فرماتے ہیں یوم کا حلم تل کو تم اپنے پیٹ سے کہو کہ کیا تم بھر گئے گیا ہے تو وہ کہے گا اور لاؤ اور لاؤ تو یہ اور لاؤ اور لاؤ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کی طبیعت مصف ہو جاتی ہے آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر پا ایک لطیفہ مجھے یاد آیا جو کسی استاد نے سنایا تھا طالبان حضرت مفتی محمد آسم ذکی صاحب راہ محلہ نے سنایا تھا کہ ایک جگہ آنے کی تا... یعنی ایک جگہ کو تقریب تھی تو کھانے پہ لوگ جمع تھے تو ایک آدمی آیا اور وہ پیٹ پر ہرکتے ہوئے کہنے لگا کہ آدمی آیا پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا بولا بس میں نے اتنا کھا لیا کہ اب کچھ منہ میں ڈالوں گا تو الٹی ہو جائے گی. فرماتے کہ تیسرا آدمی آیا اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا اور اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کسی نے پوچھا کہ بس خیر تو کیا ہو گیا تو جیسے اس نے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کو الٹی ہو یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ اگر تو حقیقت میں ہیں تو اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر یہ واقعات کہیں ایسا ہوا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے بعض اوقات لوگ کھانے پینے کے اندر اتنی بے اعتدالی کرتے ہیں اس کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں کھانے کے اندر بڑا اعتدال اور ان کی جو خوراک تھی وہ سادہ ہوا کرتی تھی مرکب نہیں مفرد ہوا کرتی تھی لہذا انہیں زیادہ مشکل اور پریشانی نہیں آتی جو آج کے دور کے اندر کھانے پینے کے حوالے سے جو اب بہت زیادہ فکر کی جاتی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اب ہم نے اپنے تناؤ اور ترفوں کی وجہ سے پاشان اور لذا کی وجہ سے اپنی خوراکیں اتنی زیادہ بنانی ہے اب ایک چیز کی خوراک تو ہم عام طور پہ کھاتے ہی نہیں بلکہ ہر چیز تقریباً مرکب ہو گئی ہے تو مرکبات کے اندر یہ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ جو چیز دوسری چیز جو جڑ جو رہی ہے جو کہ جزو حقیقی نہیں ہے جزو اضافی ہے جب پروسس کے اندر کوئی چیز کہیں استعمال ہو رہی ہے تو حلال اور حرام کا پہ مسئلہ آ جاتا ہے یہ حلال اور حرام کے مسائل اسی لیے پیدا ہوئے اللہ! ابھی کچھ دن پہلے میں ایک حلال کے آڈیٹ کے لیے گیا تھا تو وہ ایک آئل کمپنی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آئل ہمارے ہاں آ رہا ہے پاکستان میں کھانے پینے کا یہ کون سا آئل انہوں نے بتایا کہ یہ جو سیڈ آئل ہے یعنی جو نباتات سے آتا ہے بیج وغیرہ سے اور درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور تقریباً نبے فیصد وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو آئل آتا ہے کھانے پینے کا وہ ملیشیا اور انڈونیشیا سے امپورٹ کیا جائے ہم نے وہ پانی کا جہاز بھی وہاں دیکھا بالکل ہی پورٹ پر لگا ہوا تھا اور وہاں سے پائپ پائپ لائن بچھی ہوئی تھی جس سے یہ آئل جو ہے وہ اس کمپنی کے بڑے بڑے جو آ... اس کے ٹینک بنے ہوئے تھے اس میں جمع ہوتا تھا کوئی آ... چار ہزار ٹن اور پانچ ہزار ٹن اور کئی سارے اس طرح ٹینک بنے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہم آئل استعمال کرتے ہیں اور جو مختلف قسم کی بیماریاں ہو رہی ہم اس کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیوں نہیں کرتے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ زیادہ طاقت ہے کچھ دن پہلے میں نے سوال ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب سے بات سنی تھی جو صحت کے حوالے سے کافی اچھی رہنمائی کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا تھا تو میرے ذہن میں وہی بات ڈاکٹر صاحب نے ایک بار بڑی عجیب بتا انہوں نے بتایا کہ پہلے زمانے کے لوگ وہ سرسوں کے تیل میں ہر چیز بناتے تھے اب انہوں نے کہا کہ سرسوں کے تیل میں اگر کھانا بنا کے استعمال کیا جائے تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا ہے اور بتانے لگے کہ سرسوں کے تیل میں چونکہ ایک اس کی خاص قسم کی بہ ہوتی ہے اس بدبو کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے بڑی بولا اور ہمارے زمانے کہ اما یہ کیا کریں یا تو اس میں پیاز یا کچھ لسن وغیرہ ڈال کے پکا لیتے تھے اس سے جو ہے وہ اس کی بدبو اڑ جاتی یا آٹے کا پیڑ بنا کے اس کو شروع ہو جائے تو چونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے یہاں آئل کمپنی والوں سے یہی بات تھی. ایسا کیوں ہے کہ ہم برسوں کا تیل استعمال کریں اس کو رواج دیں کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے اس سے کوئی انکار نہیں لیکن وہ استعمال ہو رہی ہے وہ مرکب ہو رہی ہے زیادہ طور پر چیزیں استعمال نہیں ہو رہی اب جب مرکبات چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو کسی چیز میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو مختلف چیزوں کے اختلاط اور مرکب کرنے سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تاثیر بدل جائے لہذا اب انڈسٹری میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان تاثیر کو کم کیا جائے تاکہ جب استعمال کے وقت نہ آئے تو وہ نقصان نہ میرے بتانے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اتنی ساری ایسی چیزیں جمع کر دی ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ طبیعت بن گئی کہ اب ہم نے سادہ خوراک نہیں کھانا. اس لیے کبھی کبھی ہمیں سادہ خوراک کا امام کرنا چاہیے تاکہ ہماری طبیعت ٹھیک ہو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات یہ بھی فرماتے تھے کہ کھانے میں اسراف سے بچنے کا طریقہ اس آدمی کی لے جسے اپنی خوراک کو نہ ہو وہ اپنی پلیٹ میں ایک انا پہرے سے نکال لے مستن تالن نکال دیا چاول ہے تو وہ رکھ لیا اور اب وہ ذہن بنا لے کہ میں نے یہی کھانا ہے اور میں نے دوسری کوئی چیز نہیں کھانی آہستہ, آہستہ آہستہ اس کی جائے گی اور خود بخود ٹھیک ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جیسا کہ دین سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بھی سکھائے اب یہ جو کھانے پینے کے طور طریقے ہیں یہ لہذا امام ترمیزی رحمہ اللہ نے یہاں پر اسی حوالے سے مختلف ابوا کو شروع کیا ہے یہاں پر بھی وہی طریقہ کار ہے کہ کچھ ابواب وہ ہیں جو اصول سے متعلق ہیں یعنی کھانے پینے سے متعلق اصولی احکام ہیں کچھ فروع فروع سے متعلق ہیں یعنی فروٹی احکام ہیں اور کچھ کھانے پینے کے لوازمات ہیں تو اس کو بھی ذکر کیا ہے اور کچھ متفرقات ہیں جو کھانے پینے کے احکام کے اندر اور ابواب کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلا باب قائم کیا ہے وہ اس عنوان پر ہے کہ باب ماجا ماکا نیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ کھانا کھاتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رج لادا حصو یہاں پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میز اور ٹیبل پر کھانا نہیں نوش فرماتے تھے نہ آپ نے چھوٹی تشکری میں کھانا کھایا تو روجہ جو ہے سین کاف اور را کے اوپر ضمہ ہے اور را جو ہے وہ مشدد ہے اور جیم کے اوپر فتح ہے یہ ہے یا غیر عربی ہے اس کا تو معلوم نہیں لیکن بہرحال یہاں روایت میں آیا ہے پلاما نے اس کے دو مطلب بیان کیے ایک تو چھوٹی دستری یا پیالوں میں جو دسترخوان پہ اچار وغیرہ رکھا جاتا ہے وہ مراد ہو جس کو ہمارے عرف میں ٹٹوریاں بھی کہا جاتا دوسرا اس کا مطلب چھوٹی لیٹ اس کو کھانے میں استعمال کیا جائے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ یہ دوسرا مانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ کٹوریوں میں کوئی نہ کوئی چیز ضرورت کی بہرحال رکھی جاتی ہے اور بڑے تھالوں میں وہ نہیں رکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اس طرح کی جو چھوٹی پلیٹ ہے اس میں کھانا نہیں کھایا کہ بہرحال ایک معاشرت تھی کہ مل کر یہ بات ذکر فرمائی حضرت انس رضی اللہ عنہ علیہ فرمایا کہ نہ آپ کے لئے چپاتی پکائی گئی تو جب یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت بتادا نے اپنے شاگرد حضرت یونس سے ذکر کی تو یونس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پھر دور نبوت میں لوگ کس چیز پر کھانا رکھ کر کھاتے کے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ انہی چمڑے کے دسترخانوں پر کھانا رکھ دیا جاتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حال بتایا ہے کہ اول تو کیبل یا میز پر کھانا کھانا یہ اس دور میں نہ تھا اور نہ یہ اس دور کی کوئی تہذیب لہٰذا وہ زمین پر بیٹھ کر کھاتے اور مل کر کھاتے تھے تو چناچے وہ پلیٹیں بھی ایک ساتھ ہوا کرتی تھی آج کے دور کے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کیا حکومت ہم نے بخاری شریف کا سبق پڑھا مختر حضرت مولانا ڈاکٹر استاد جی سے ہم نے یہ بات سنی وہ فرماتے تھے کہ ٹیبل پر کھانا یہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سراہتاً تو منقول نہیں لیکن اگر کوئی آدمی ٹیبل پر اس لیے بیٹھتا ہے کہ اس کو سہولت ہو اس کو راحت ملے یا کوئی پیش آیا جیسے کہ شادی بیاہ میں کوئی اور جگہ بیٹھ کوئی آدمی بیمار ہے مریض ہے جیسا کہ کمر کا مرض ہے یا گٹنے کا مرض ہے تو اس کا ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا جائز ہے اور اگر کسی کے دل میں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے سے کوئی اگر تکبر نہیں آتا ریا کاری نہیں آتی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں آتا تب بھی اس کی اجازت اور استاد جی نے اس وقت ایک حدیث سے اس بات کو ثابت کیا اور استعلال فرمایا کہ حج کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اس کو تناول فرمایا تو گویا کہ آپ علیہ السلاۃ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ آپ اوپر تھے اور پاؤں مبارک آپ کے نیچے کی طرف تھی. لہذا استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہو کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر اگر کہیں کھانا پینا ہو یا ایسی گزر کی صورت اور کیفیت ہو جائے تو آدمی کھا سکتا ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی راہ محلہ فرماتے ہیں کہ میز کرسی پر کھانا یہ مکرو ہے اور اگر ایک آدمی وہاں میز کرسی پر کھانا کھاتا ہے اور اس کا اس میں مقصد یہ ہے کہ میری غیروں سے مشابہت ہو تو یہ کراہت بڑھ جائے چنانچہ اب عام حکم یہی ہے کہ آدمی کو کھانا کھانا ہو تو وہ اصل تو یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھائے لیکن اگر غیروں کی مشابہت مقصود نہ ہو یا تکبر اور ریاکادی نہ ہو جیسا کہ متقبرین کا مزاج ہوتا ہے تو اگر مقصود نہیں ہے تو پھر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت البتہ اس حوالے سے بطور تربیت کے یہ جاننا چاہیے کہ اگر گھر میں بچے ہوں تو بچوں کو کبھی کبھی زمین پر بھی بیٹھ کر کھلانا چاہیے کہ اس سے ان کے اندر ادب طریقہ اور طریقہ آتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر کھانے کا طریقہ انہیں آنا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی اوپر ٹیبل پر بیٹھ کر بھی کھاتا ہے تو کوئی حرض نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنے پاس اکابر سے یہ بات سنی ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی اپنے اولاد کو کھانا کھانے کا طریقہ سکھانا چاہیے اور بلکہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ چمچ اور کانٹا جو کہ استعمال کرنا ہر وقت مناسب نہیں ہے بچوں کو اس کی تربیت دینی چاہیے بعض اوقات ایسے کھانے ہوتے ہیں جس کو آدمی چمچ سے ہی کھا سکتا ہے اور آج کل مختلف قسم کے خوش کھانے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ آداب ہیں کھانے کی زندگی جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ آداب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں اب عرف کے اندر کوئی ایسا ادب آ جائے جس کے اندر تکبر نہ ہو ایک بار جس کے اندر تشب و نہ ہو دو تیسری بات تشبہ بالکفار نہ ہو نمبر چار وہ غیروں کا غیر مسلموں کا شعار نہ ہو نمبر پانچ اس سے کوئی ریاکاری مقصود نہ ہو اگر کوئی ان پانچوں چیزوں سے بچتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس طریقے کی گنجائش ہونی چاہیے اس حوالے سے بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی اعتدال میں رہتے ہوئے یہ کرے تو اس کو ہمیں لعن تعن نہیں کرنا چاہیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آٹے کو چھانا نہیں جاتا تھا کے چھلنی ہی نہیں تھی جو ہوتی تھی اس کو پیس لیا جاتا تھا اور پھر اونکھ مار کر اس کے چھلکوں کو اڑا دیا جاتا اور اس کی روٹی پکا دی جاتی گویا کہ سادہ زندگی تھی تنا ام تھا نہیں لذات کے پیچھے لگتے نہیں تھے اسی لیے یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی نہیں پکائی ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی جو بدایت معاشرت میں داخل ہوئی وہ یہ چنی کا آغاز اور چھنے ہوئے آٹے کا کھانا انسانوں نے شروع کیا تو بہرحال چھنا ہوا آٹا کھانا اور اس کی روٹی بنانا جائز ہے لیکن کبھی کبھی آدمی کو اس آٹے کی بھی روٹی کھانی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جیسے معمول تھا. اور آج کے دور کے اطبا اور ماہرین نے اس پر بڑی محنت اور فکر کی ہے کہ صحت کے لیے ایسے ہی آٹے کو لوگ استعمال کریں جس میں چھلکا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی بیماریاں ختم ہوتی عجیب بات کہ ہم ویسے تو چھلکا کھاتے نہیں اور پھر جب بد ہو جاتی ہے تو ہم اس پگول کو استعمال کرتے ہیں بھوسی کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں بحت مل جائے یہ بھی ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے اور اس طرح لوگ چیزیں کھاتے ہیں مجھے اس پگول کے استعمال پر ایک بات یاد ہے اچھا میں بات کر رہا تھا تو مجھے ایک اور ہمارے رائےوڑ کے ایک عالم جو بھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں آئے حدیث کے استاد ہیں ان کی ایک بات یاد آئی میں یہ بھوسی اور اس کی بات بعد میں کرتا ہوں لیکن وہ بات دخل کرتا ہوں اگر کوئی طالبہ اس پر عمل کرے وہ مجھے کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ ترمیزی شریف پڑھائی میرے جو البرم ہے ان میں سے ایک البرم نے یہ کیا کہ میری جو ترمیزی شریف جو تو نہیں تقریبا لیکن جتنی بھی تربیت کی باتیں وہ اس کو اس نے لکھا پوری کاپی بنا پھر مجھے بھیجا جی یہ میں نے بنائی ہے اس کو دیکھ لیں تاکہ وہ بعد میں پھر چھپ تو مجھے جو ہے وہ بڑی تمنا ہوئی میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی دیں تو کہنے لگے کہ ابھی تو اس پر کام ہو رہا ہے اللہ کرے ہو جائے اسفار بھی ہوتے ہیں مصروفیات ہوتی ہیں تو بہرحال آدمی آسانی سے سب چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا تو میرے ذہن میں اس وقت بھی آیا تھا کہ اگر جو میں مختلف یہاں تربیتی باتیں نقل کرتا ہوں کوئی اس کی کاپی بنا لے اور صحیح صحیح اور اس کو کاپی کی شکل میں بنا کر لکھنا شروع کر دے اداب زندگی سے متعلق ہیں جو ہمارے اپنے بڑوں سے منقول ہیں وہ انشاءاللہ جمع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو فائدہ جو ہو سکے اس کا اہتمام کرے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر سال جب درس دیتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ضرور بیان اور اپنے واقعات اور مشاہدات کو بھی ضرور ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ بھی ایک چیز ہے تربیت کی انہوں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا اور سنا تو اس سے انشاءاللہ ترتیب بن سکتی ہے اور یہ جو ہے طالبہ نے کہا کہ تسجیر بھیج دیں تو اس کے تو میں نے بات کی تھی کہ اگر اس طالبہ تیار ہو جائیں تو دونوں طرز پہ کام ہو جائے ایک تو ابھی میں لکھنے والا کام ہو جائے الگ سے ایک واٹس ایپ پر اس کا خلاصے کے انداز میں اس کے پوائنٹس کی شکل میں اس کو لکھ لیا جائے اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے اور اب تو یہ ہوگی بہت سارے اتنا کچھ لکھ کے دے دیا کہ میرے پاس کو دیکھ کر سیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو اس کے لیے بھی لگا ہو کوئی ان کو سیٹ کر کے اب ان کو باقاعدہ ایک سلسلہ بنا دے تاکہ کئی سارے لوگ ہیں جو ہمارے اس طرح میں بھی شریک نہیں ہو پاتے تو ان تک بھی کم سے کم پیر کی بات پہنچ جایا کرے لیکن کوشش کیا کریں لکھنے میں احتیاط کریں غلطی کے امکانات سے بچیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سبق دھیان سے دھیان سے سنتا ہے وہ اس کے لکھنے میں غلطی نہیں جب وہ سننے کے دوران دوسرے ادھر ادھر کے کاموں میں ہم لگے ہوتے ہیں تو پھر ہم سے غلطی ہوتی ہے اور وہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس نے کتنا سنا کہاں تک سنا عنوانات <سؤال> سنے یا عنوان کی تفصیل سنی اور تفصیل کے اندر اس کے جزیات سنی یا صرف توجہ اگر ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ فائدہ ہوگا اچھا <kohan> اچھا میٹنگ کا ٹائم ختم ہونے میں پانچ منٹ ہے میں بیس منٹ وہی سے ایک بہترین علاج ہے جو صحت کے حوالے سے ہے جو میں نے اپنے والدہ ڈاکٹر بلن اقبال سلامت برقرار سے اکثر سنا کہ جو عام طور پر میدے تیزابیت ہو جاتی ہے یا مختلف امراض اور بیماریاں ہوتی ہیں اس کے علاج کے لیے اور یہ میں عام طور پر ویسے بھی اب میں بھی بیاں کرتا ہوں یہ بھوسی کا جو ذکر کیا تو اس پہ مجھے یہ بات یاد آئی ہمارے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک چھوٹی سی شیشی بنا لے اور اس میں سات چمچ وہ بھوسی ڈال دے نہیں سات چمچ نہیں چودہ چمچ بھوسی ڈال دے اور سات چمچ زیتون کا تیل ڈالے اور اب روزانہ دو چمچ وہ کسی بھی وقت کھا لے صبح کھا لے ناشتے کے ساتھ دوپہر شام میں رات میں کسی بھی وقت کھا لے کوئی نہار منہ ضروری ہو اس سے انشاءاللہ پیٹ کے جتنے بھی اندر امراض اور پریشانیاں آتی بہت حد تک اس سے کنٹرول ہو جائے اور جب سات دن میں یہ ختم ہو جائے تو پھر اگلے سات دن کے لیے بنانے لے گویا کہ ہر ہفتے ایک نئی جو ہے وہ شیشی بنا لیں جس میں چودہ چمچ بھوسی ہو اور سات چمچ زیتون کا تیل اسی طرح ایک اور نسخہ جو کہ بہت اچھا ہے اور بہت ہی آمد ہے اور خاص کر 40 سال کی جن کی عمر ہو جائے ان کو تو یہ استعمال کرنا چاہیے اور میں تو یہ سمجھوں گا کہ اب ہماری جو خوراکیں ہو گئی ہیں تو 30 سال والے کو بھی استعمال کرنا چاہیے ایک زمانے میں, میں میں نے استعمال کیا مجھے بڑا فائدہ ہوا اور پھر سفر آ جاتا ہے یا کوئی ازر آتا ہے تو چیزیں رہ جاتی پھر وہ رہ گیا وہ نسخہ یہ ہے کہ ایک شی بنا لیں جس میں انجیر کے چودہ ڈالے اور اس میں سے وہ انجیر دب جائے یعنی کہ پورے ڈپ ہو جائے اور روز صبح دو انجین وہ نہار منہ کھا لے اور اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کانٹا یا نوکدار چیز ہوتی ہے وہ رکھ کر اس سے نکال لے تو وہ اس سے جو ہے دو انجین نہار منہ کھا لے یہ بھی بہت زبردست یعنی پائلے کی چیز اور ویسے بھی قرآن کریم کی صورت ہے سورج جس میں پہلی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ اس کا استعمال بھی بہت مفید ہے اس کو ہم اپنی خوراک میں استعمال کریں جو ہم آج کل مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں الا بلا کھا رہے اس سے ایک بحرال ہماری چھٹی ہو جائے گی اور خلاصی ہو جائے گی اور آخری بات یہ اچھا میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو جوائنٹ کر لیں تاکہ میں اپنی آخری بات پوری کروں اور یہ جو نسخہ بتایا ہے یہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی لکھ کے بھی بھی بھیج دیں اگر وہاں کوئی ہوگا تو میں ٹھیک کر دوں گا اور میں آخری بات عرض کرتا ہوں پھر یہ میٹنگ کو ختم کر لیتے ہم اپنی خوراک کے اندر کوشش کریں کہ تازہ بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں چاہے وہ گھر میں بن رہی یا کسی صاف ستھری دکان سے بن رہی یہ جو مصنوعی چیزیں جو ہمیں بازار سے ملتی ہیں مصنوعی چپس ہوتے ہیں مصنوعی جوس ہوتا ہے اس سے بہرحال ہمیں احتیاط کرنی چاہیے صحت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے یہ صحت اللہ کی ہمارے پاس ایک دیمت اور اماند اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مصنوعی چیزوں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں اب تو عجیب یہ ہو گیا کہ روٹی بھی جو ہے وہ مصنوعی آنے لگی ہے اور پالن بھی جو ہے بنے بنے پیکٹ آنے لگے اور اسی طرح مختلف چیزیں آنے لگی ہیں پہلے تو صرف جو ہے مختلف جو مسالے وغیرہ ہوتے تھے وہ وہیں تک اب تو یہ ہم اس سے بہت آگے بڑھ گئے لہذا جب ایسی کوئی صورت ہو تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے عذر اور مجبوری الگ بات ہے کہ آدمی سفر میں جا رہا ہے یا سفر میں ہے لیکن کوشش کرے کہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرے ہمارے راچی کے تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے حضرت حاجی محمد یامین صاحب دامت برکات وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو شام کے وقت میں یہ جو مختلف دکانوں پہ جا کر چپٹ کے پیکٹ خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں اس کی بجائے اچھا کہ ان ان کو کو چنے اور اسی طرح گھر کے کے کے بنے ہوئے تاکہ ان بلن میں کوئی خوراک جائے اچھا جب بچہ یہ مصنوعی چیزیں کھاتا ہے تو اس کا میدا ان چیزوں کو ابتدا میں تو قبول کرتا ہے ابھی تو عادی نہیں تھا اب وہ عادی بن جائے پھر جب اس کو بعد میں اچھی اور صحیح خوراک دی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ جا کے اس کے لیے مشکلات اور رکاوٹ بنتی لہذا ہم خوراک کے اندر اس بات کا اہتمام یہ جو بھوسی کی بات کی ہے یہ اسپول کی جو بوسی ہے وہ مراد ہے یہ عام کو چھلکا نہیں ہے اسپہول کی جو بوسی ہے وہ مراد ہے اور آم مل جاتی ہے تو اس کو استعمال کریں اور انجیر بھی جو ہے وہ طور جو انجیر ہے. انجیر ہے کسی اچھے ڈرائی فروٹ والے کے پاس جائے تو اس کے پاس جو انجیر ڈوری میں لگا ہوا ہے یہ بھی بہرحال اچھا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کے جو ہے وہ پیس بنے ہوتے ہیں اصل انجیر مل جائے تو کمال ہے لیکن عام طور پہ مل ملتا نہیں جو میں لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک بہتر ہوتا ہے جب وہ کھول دیا جاتا ہے تو پھر اس میں مسئلہ آتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان چیز لیتے ہوئے دھیان رکھیں کہ کہیں کیڑے نہ لگیں کیونکہ یہ چیزیں بہت کم ہمارے ہاں اس طرح استعمال ہوتی ہیں تو ہم اس کا خیال رکھیں یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو کھانے پینے سے متعلق ابتدائی اصولی احکام تھے جو عرض کر دیے اور ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں سامنے جزاک آج کے لئے سبق ہمارا یہاں تک کافی ہے اور ان باقی چیزیں ہماری آگے آئیں گی اس میں ہم ان شاء اللہ وہ سب چیزیں بھی بڑھتے رہیں گے بس یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی اور طور طریقے کو بدلنے کی کوشش کریں اپنے مزاج اور رواج کو بدلیں میں ایک بات ایسے ہی بس شاید آج میرے زبان پر آگے ورنہ میں شاید یہ بات نہ کہتا مجھ سے ہمارے کئی سارے جو کئی مستورات نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا ہے اور کئی ہمارے دوست بھی جو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کورسز جو کرواتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ آپ اپنے ادارے سے مردوں کے لیے کیوں اتنے اہتمام سے نہیں کرو جیسے خواتین کے لیے اتنے تو اس کی کئی وجوہات اس میں نے پہلے بھی ذکر جی کی تھی ایک تو مرد حضرات اول کورس کرتے ہیں کرتے ہیں تو نخرے ان کے بہت ہیں